سلو الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم میچ اسلامی بھائیوں اور مدری چن کے ناظرین آج وقت ہوا ہے ایک اور حدیث پاک سے خوبصورت واقعہ سننے کا آج بھی بخاری شریف سے ہی واقعہ سنیں گے ماشاءاللہ آج تیسرا دن ہے اور تینوں دن اب تک ہم بخاری شریف ہی کے واقعات کو سن رہے ہیں ایک اور بات بھی کلیئر ہو رہی ہوگی کہ احادیث میں کتنے واقعات ہیں بعض لوگوں کی بڑی مسکنسپشن رہتی ہے کہ جناب مبلغین بعض اوقات واقعات بڑے سناتے ہیں نبی پاک علیہ اصلاۃ السلام نے اپنے صحابہ کو کتنے سارے واقعات سنائے بالکل اسی طرح قرآن پاک میں کتنے سارے واقعات موجود ہیں قرآن پاک کی سورہ یوسف کو تو احسن القصص کہا گیا سب سے بہترین قصہ تو اس کا مطلب قرآن کا اسلوب بھی یہ ہے کہ واقعات بیان کیے جائیں حدیث کے اندر بھی کئی واقعات بیان ہوئے اور اس کی وجہ ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان جو ہے اس کی عقل جو ہے وہ واقعات سے بڑا جلدی سیکھتی ہے بہت جلدی انسان ریئلائز کر لیتا ہے بات سمجھ آ جاتی ہے تو آج بھی ایک کمال کا واقعہ سنتے ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ واقعہ اپنے صحابہ سے بیان فرمایا اس حدیث کے راوی ہیں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ صلی اللہ علیہ وسلم علیہ نے بیان فرمایا کہ بنی اسرائیل کا ایک شخص تھا جس نے ننانوے قتل کیے 99 اس نے مرڈر کیے اور اتنے سارے قتل کرنے کے بعد اس جرم کا حکم پوچھنے کے لیے ایک راہب کے پاس گیا اور اس نے پوچھا کہ اب میری توبہ قبول ہو سکتی ہے 99 قتل کرنے کے بعد تو راہب نے کہا تمہاری توبہ قبول نہیں ہو سکتی اتنے سارے قتل کر دیے میں مضمون نرج کر رہا ہوں ستیش کا اب قاتل نے سوچا ہوگا کہ 99 تو ہو گئے اس کو بھی مار دیتے ہیں سو پورے ہو جائیں گے راہب کو بھی مار دیا ذرا غور کریں سو بندوں کا قاتل اب پھر اس کو احساس ہوا یہ میں نے کیا کر دیا اب دوسرے لوگوں سے اس مسئلے کا حل دریافت کرتا رہا ایک آدمی نے کہا کہ فلاں بستی میں کچھ نیک لوگ رہتے ہیں اللہ والے رہتے ہیں ان کی بستی میں چلا جا وہاں تیری بخشش کی کوئی صورت ہو سکتی ہے وہ آدمی اللہ والوں کی اس بستی کی طرف چلنے لگا ابھی راستے ہی میں تھا پہنچا نہیں تھا کہ اس کی موت ہو گئی اب مرنے سے پہلے اس نے اپنے سینے کو اس بستی کی طرف جھکا دیا جہاں جانے کا اس کا ارادہ تھا اب غور کی دیئے سو بندوں کا قاتل ہے چل کے ناظرین ابھی اس نے نماز نہیں پڑنی شروع کی اس نے اللہ کی عبادتیں شروع نہیں کرنی بلکہ اس نے ابھی تک تو توبہ بھی نہیں کی ہے بس نیک لوگوں کی بستی کی طرف چلنا شروع ہوا ہے تو اب کیا ہوا کہ اب رحمت کے فرشتے بھی آ عذاب کے فرشتے بھی آ اور ان کے آپس میں حجت کرنے لگے کہ کون لے کر جائے گا رحمت کے فرشتے لے جائیں گے یا عذاب کا فرشتے لے جائیں گے تو اب سبحان اللہ اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے یہ حکم دیا گیا کہ اس کی اس کی ڈائمینشن کو چیک کیا جائے اگر تو یہ اپنے گھر سے قریب ہے تو اسے عذاب کے فرشتے لے جائیں اور اگر اس ان لیک لوگوں کی بستی کے قریب ہے تو رحمت کے فرشتے لے جائیں اللہ غنی پیچھے اسلامی بھائیوں اب اللہ تبارک و تعالی کی رحمت دیکھیے اس بستی کی طرف جو زمین ہے اس کو حکم دیا گیا کہ وہ کم ہو جائے اور جس بستی سے چل کر جا رہا ہے وہ بستی سے وہ زمین دور ہو جائے یعنی گویا زمین کو حکم دیا جا رہا ہے کہ قریب ہو جا اور اپنی بستی سے دور کر دی گئی تاکہ جب یہ ناپا جائے یہ دیمنشن چیک کی جائے تو یہ اللہ والوں کی بستی کے قریب ہو جائے اب جب مرنے کی دونوں جگہ کا ناپ لیا گیا تو وہ اس بستی سے ایک بالشت نزدیک نکلا جس بستی کی طرف وہ روانہ ہوا تھا فرق فقط ایک بالشت کا تھا اور اس وجہ سے ہی اس کی مغفرت کر دی گئی اللہ ہو اے میرے اسلامی بھائی یقین کریں اللہ کی رحمت پر دلاسہ دلانے والی یہ وہ شاندار حدیث ہے جو ایمان تازہ کر دیتی سو بندوں کا قاتل ہے فقط اللہ سے دوستی کرنے چلا ہے اپنے گناہوں پر نادم ہے اللہ والوں کی بستی کی طرف چل پڑا ہے اللہ کو اس کی بخشش مقصود ہے اللہ کی رحمت دیکھی اے میرے بیچ اسلامی بھائی اس حدیث سے بہت سارے ان ناظرین کے لیے سبق ہے جو بڑی مایوسی کی باتیں کرتے ہیں کہتے ہیں کہ میں بڑا گناگار ہوں میں نے اتنے گناہ کر ہے میری توبہ کہاں قبول ہوگی نہیں میرے پیچھے اسلامی بھائی وہ کریم ہے وہ رحیم ہے بندہ ایک قدم بڑھائی تو صحیح اس کی رحمت کی طرف پھر دیکھیں کیسے کرم کے دروازے کھلتے ہیں دراصل بات یہ ہے کہ اللہ کی رحمت بہانے تلاش کر رہی ہے کہ میرے بندوں کی مغفرت ہو جائے ان کی توبہ قبول ہو جائے ہم آگے بڑھے تو صحیح اور جس, جس یہ بیان کر رہا ہوں یہ رمضان کی راتیں ہیں اور احادیث میں یہ مضمون ملتا ہے کہ رمضان کی راتوں میں آسمانی دنیا سے یہ ندا دی جاتی ہے ہے کوئی مانگنے والا کہ اس کی مراد پوری کر دی جائے ہے کوئی توبہ کا سوالی کہ اس کی توبہ قبول کی جائے جی ہاں رائٹ ناؤ اس وقت توبہ قبول ہونے کا وقت ہے اٹھائیے اپنے ہاتھ جھکائیے اپنے سر کو بہنے دیجیے اپنے آسوں کو یاد کیجیے اپنے گناہوں کو کر لیجیے سچی توبہ یقین کریں وہ قریب ایسا قریب ہے کئی سالوں کے گنا ایک سچی توبہ سے معاف کر دیتا ہے ہاں البتہ توبہ جو ہے اس کے کچھ عراقین ہے توبہ کرنے کے کچھ طریقہ ہے کانوں پر ہاتھ لگانا با, گالوں پر چپت لگا لینا ہی توبہ توبہ کہنا توبہ نہیں اس کی کچھ یہ سمجھی کہ طریقہ کیا ہے مختصر میں بتا دیتا ہوں کہ اپنے گناہوں کا اعتراف ہو سب سے پہلے ریئلائز ہو احساس ہو کہ ہاں میں نے گنا کی ہے بڑی خطائیں کی ہو جس خاص گناہ سے توبہ کرنی ہے اس گناہ کرنے کا بھی اعتراف ہو نمبر دو اب گنا چھوڑنے کا پکا ارادہ ہو یعنی کل نماز نہیں پڑھنی پکا ارادہ بھی ہے اور نماز نہ پڑھنے پر توبہ بھی کر رہے ہیں پھر تو توبہ نہیں ہے نا پکی نیت ہو کہ بس اب نماز قزا نہیں ہوگی اب میں یہ گنا نہیں کروں گا جس گنا سے توبہ کر رہا ہے بندہ سچی توبہ کرے پکا ارادہ کرے نمبر تین اپنے گناہوں پر شرمندہ بھی ہو نادامت بھی ہو کہ میں نے واقعی غلطی کی اور پھر فرمایا حقوق العباد کے تحت بدوں کو حقوق ادا کرنا یعنی کسی کے مال چورا لیا ہے غصب کر لیا ہے قبضہ کر لیا ہے چوری کر لیا ہے تو اب اس کو لوٹائے صرف توبہ سے یہ معاف نہیں ہو جائے گا پھر اسی طرح ان سے معافی بھی مانگے اور ایک اور اس میں خوبصورت کام توبہ کا یہ ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں آنسو بہا ہے آنسو بہانے سے رب کی رحمت بہت جوش میں آتی گھڑیاں ہیں روزانہ شہری میں اٹھے تو تحجد پڑھیں اور پھر رو رو کر اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں سچی توبہ کریں اللہ مجھے بھی سچی توبہ کی توفیق نصیب فرمائے آپ کو بھی نصیب فرمائے بڑا خوبصورت شیر نا میرے سنت کا یا خدا ماہ رمضان کے صدقے سچی توبہ کی توفیق دے دے یا خدا ماہ رمضان کے صدقے سچی توبہ کی توفیق دے دے نیک بن جاؤں جی چاہتا ہے یا خدا تجھ سے میری دعا ہے اللہ مجھے بھی سچی توبہ کرنا نصیب فرمائے آپ کو بھی نصیب فرمائے مدنی چینل دیکھتے رہیے آ, کل شہری میں ایک اور واقعہ لے کر حاضر ہوں گے ایک اور حدیث سنیں گے اور پیارے آقا کے میٹھے بولوں کی برکت سے اپنے دل میں بھی مدری مٹھاس پیدا کرنے کی کوشش کریں گے سلو الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم